پھر جب نماز ہو چکے تو توزمے میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو بہت یاد کرو اس امید پر کہ فلاں پاؤ